یہ پتہ نہیں آپ کو سنا یا نہیں سنا یہ پیری مریدی کے بارے میں کچھ شکو جاب شکو کے طرز پر لکھا ہے اب شاگرد یہ تنقید کرتا ہے اپنے استاد بتا پیری مریدی کیا ہے سنتے رہتے ہیں اسے دل کی صفائی کیا ہے لوگ پیروں کا بہت یہاں خیال بہت رکھتے ہیں جو ہر ایک کام میں کمال بہت رکھتے ہیں کرتے اعمال نہیں حال بہت رکھتے ہیں یہ مریدوں سے خبردار بہت ہوتے ہیں ان سے ملنے کے لیے اصرار بہت ہوتے ہیں خواب والی بات خبردار ہوتے ہیں ان کی خدمت سے ہر ایک کام صحیح ہوتا ہے پاس ان کے جو نہ آئے تو وہی روتا ہے جاگتا رہتا ہے یہ پیر کہاں سوتا ہے ان کی تعویذ سے ہر کام نکل آتا ہے یہ نہ چاہے تو پھر آرام کہاں آتا ہے یہ شریعت پہ جو چلنا ہے وہ ہے ٹیک مگر ہوتا جب ذکر الہی سے ہے دل پر جب اثر تو کچھ اسرار وہ پاتے ہیں اپنے دل پر مل گیا اصل تو پھر نقل سے کیا بات بنے پھر شریعت کی تقاضوں پہ ٹیکے پہ چلے یہ جو ہے پیر تو اسرار ان کے سمجھے کون یا یہ واسل قلب بیدار ان کے سمجھے کون بے حق میں قلب سرشار انت سمجھے کون جن کو جب رات کہے رات سمجھنا ہے ٹھیک الغرض ان کی ہر ایک بات ہے بات سمجھنا ہے ٹھیک یہ جو چبھو تو یہ چپ شاہ بنے رہتے ہیں اور بولتے یہ معرف ہے جو بھی کہتے ہیں سب مریدوں کی تکلیف ساری صحت ہیں تک نہ ہو کوئی بولنے میں تو رموز اسرار اور کسی کے یہ مخاطب ہو تو بنے سرکار ہاں ان کے انداز ہر ایک چیز میں نرالے ہیں ہر غلط کام میں جب ہاتھ ان کے کالے ہیں اس پہ سب ٹیک سمجھتے ہیں جو متوالے ہیں کیسے ٹیک میں سمجھو سمجھ نہیں اتا ہے نہیں یہ شریعت سے کوئی یہ نہ قرآن پہ چلتے ہیں اور نہ سنت پہ اثر انداز یہ ہی ہوتے ہیں سب کی قسمت پہ مجھ کو پھر شک نہ ہو کیوں کر ان کی صحت پر صحت ان کی خانقاہ مراکز ہیں کاروبار کے بس گمرہی میں ہے اپنے شطر بے مہار کے بس بشریعت پہ جو چلنا ہے وہی ٹھیک ہے جب چھوڑ میدوئی خوراکات اور یہ سوفی سب مر سکے مجھ کو پھر نجات جی السازی سے تب اب سمجھ آئی میرے دل میں بس یہی ایک بات جو کہ قرآن ہے سنت ہے وہ تری سے نجات یہ مطلب شاگرد نے اجی خاصم کی وہ اب جواب دے رہے استاد بیٹا ہاں ٹھیک ہے یہ سب مگر انصاف ہو رہتی جو بھی غلط پیمی ہے پہلے صاف تو ایسی پیرو کی پیروی یہ ضلالت تو ہے یہ شریعت کی مخالف ان کی حالت تو ہے پیچھے پھر ان کی کوئی جائے ہمافت تو ہے لیکن جو ایسے نہ ہو ان سے مفر کیسا ہے جو ضروری ہے تو پھر ان سے صبر کیسا ہے کیا علم رکن شریر پہ ہی بس کافی ہے کیا تکبر کا علم اس کے لیے شافی ہے کیا برائی کے جاننے پہ ہی معافی ہے آج کتنے جانتے ہیں مگر ساتھ وہ بدکار بھی ہیں اور اسباب علاجی سے وہ بےگار بھی ہیں دنیا اسباب کا گر ہے یہ ہی جانتے ہیں ہم ہوتے اسباب مؤثر ہیں مانتے ہیں ہم خود کو کیوں اس سے مبرا گردانتے ہیں ہم جو کہ دنیا کے اسباب ہم برتتے ہیں اسباب اصلاحی کو پڑھے رکھتے ہیں یہ معلوم ہے دشمن بڑا شیطان اپنا نفس امارہ کے ہاتھوں میں ہے گریوان اپنا بچنے پہ زور دیتا ہے قرآن اپنا خود بخود نفس ہمارا ہمیں آزاد کرے ابھی تر کوئی کیا یاد کرے ہمیں قرآن میں زکا نظر آتا ہے قدف لحاظ کیسے فائل کی ضرورت ہمیں دکھاتا ہے غیر اس کے رست دسا تباہی کی سفائر کی ضرورت ہمیں بتاتا ہے رستہ دستہ تباہی کہیں دکھاتا ہے رزق اللہ پہ ہم پھر بھی مشقت میں ہیں فرض اصلاح کی چھوڑنے کی مصیبت میں ہاں جی جب رزق اللہ پہ تو پھر مشقت کیوں کرو بیٹھ جاؤ نا لیکن فرض اللہ کو چھوڑو ہے وہ اللہ کو لاب کے اللہ معاف کر دینا اپنے اصلاح کے لیے کوئی ہمارا تو ہو جس پہ ہم ٹک سکے کوئی تو سا... کوئی بھی سہارا تو ہو کاٹنے شر کی جڑوں کو کوئی آرا تو ہو اپنے اصلاح کے لیے کوئی راہبر تو رکھے دل بیمار کے لیے دار مثر تو رکھے وہ طریقہ جو بزرگوں کا چلا آتا ہے جس سے ہر ایک شفا دل کے لیے پاتا ہے جھنڈا اصلاح کا ہر گاہ جو لہراتا ہے ایسی دریا سے کہ وہ ہم بھی فیض یاب نہ ہو اور دنیا کی کثافت سے ہم خراب نہ ہو جو ہے گمراہ اگر ان کی نقل کر لے بھی اپنے دامن میں مفادات اپنی بر لے دی اپنے جالوں میں اگر خلق بہت ڈر لے دی ٹیک ہم ان کے لیے چھوڑ دیں یہ ٹیک ہے کیا اور کاموں میں غلط کے لیے ٹیک چھوڑ دیا کتنے کو کہتے کسائی ہے ڈاکٹروں میں دیکھ کتنے کرتے ہیں ملاوٹ ان تاجروں میں دیکھ غلط کاموں میں کچھ مصروف استادوں میں دیکھ ان میں جو ٹیک ہے ہم ان کو الگ رکھتے ہیں ہم جدا کو کسوٹی سے جو کر سکتے اس طرح پیر جو سچ ہو اگر ان کو ڈھونڈے اپنی اصلاح کے لیے ان کو ہرابر سمجھے دامن اپنی ممبیت سے ان کی ڈر لیں ہم بھی زکاہ کے الفاظ عمل میں لائیں اور دسا سے عمل ہم پائے ایک صحابہ کے عقیدے پہ ہوں پیر بالکل فرض ہو علم میسر اور اس پر ہو عمل اس کی صحبت کا سلسلہ ہوتا رسول اکمل اس کو دوسروں کی تربیت کی اجازت کی ہو صاحب خیز ہو مصلح بے مروت ہو اس کی صحبت کو بس اللہ کی یاد آ جائے اور دنیا کی محبت میں کمی پا جائے عظمت حق جو ہے وہ دل پہ خود ہی چاہ جائے ایسا مل جائے تو دیہ گرم مناسبت کی ہو اس سے جڑ جائے ہے بہتر اس سے بیعت اور صاحب دل سے ذرا صاف اپنے دل کر لے پیز صحبت سے ذرا نور کو حاصل کر لے جو سے نفس کو پھر خیر پہ مائل کر لے دل نورانی میں پھر نور خود ہی پائے گا جو علم خیر ہوگا وہ تیرے تیرے جو جو علم خیر ہوگا تیرے لیا آئے گا جو بیمار نہ ڈاکٹر کے پاس جائے وہ جو دوائی ہے اس کو ہاتھ میں لگائے وہ کیسی صحت کو بے اسباب اس میں پائے وہ اس طرح کرنے سے نقصان کس کا ہوتا ہے اور نقصان اگر ہو تو کیوں ہوتا ہے یہ غزالی جو ہے رومی ہے سارے کیسے بنے شہر جیلان شہر وردی ہیں سارے ہیں خوا ہے سارے کیسے بنے اور خواجہ ہیں اور خواجہ چشتی ہیں سارے کیسے بنے فخر کرتے ہیں مسلاف کے مقاموں پر اور کرتے ہیں لان ان کے سارے کاموں پر چاہے مقصد اور ذریعہ سے رکھتے دے رہے کچھ بھی کچھ بھی نہیں منہ سے تو کیسے سیرو ہم اس طرح خود سے شیتان کے آگے ڈے ہم یہ جو ہے سارے ذرائع تجرباتی ہی ہیں یہ مشکلات میں وسائل لینے ہی جاتی ہیں جس طرح طب میں ذرائع کا بدلنا ہے ضرور مختلف لوگوں کے حالات میں چلنا ہے ضرور اس طریقت میں بھی کچھ ایسے ہی کرنا ہے ضرور ترک اصلاح کا منسوخ نہ ہونا جائز جس طرح طب میں اشتہار پہ حکیم پائز دنیا میں اخرت کی طلب ہی نہ رہے کیسے وہ پیر کی کڑوی کسیلی بات سنیں جو کوئی دودھ کا مجموع حقوق کیسے دے جس کو کچھ ہوتے بلا ہی سے سروکار نہ ہو اس پہ حیرت نہیں اسلح پہ وہ تیار نہ ہو جس کو اللہ کی محبت نہیں چاہیے تو اس سے آپ کیا غلط کر لیں گے بس ٹھیک ہے بس ٹھیک ہے, ہے اب شاگر کا اعتراف وہ کنونس ہو جائے نا میرے استاد میرے اللہ تجرت کے شاد تو نے آباد کیا میرے دل جو تھا برباد خود کو پہچان لیا اب کروں گا اللہ کو یاد اب خود کو پہچان لیا اب کروں گا اللہ اللہ یاد میرے اللہ میرے غفلت کو اب معاف کرے میرے دل میں جو پڑا گند ہے وہ صاف کرے میں جو نفس کی اصلاح سے منہ تھا موڑ لیا اور مجھے جس کی ضرورت تھی اس کو چھوڑ لیا جزاک اللہ ت نے مجھ کو جو جھنجھوڑ لیا اب میں اب میں چاہتا ہوں کہ اب اس کی تیراکی کر لوں اب اپنے نفس کی اصلاح میں شاخی کر لوں اب استاذ کی تسلی ہے یہ اعتراف حقیقت تو جے مبارک ہو اس پہ اللہ کی نصرت تجھے مبارک ہو سچ کو پانے کی سعادت تجھے مبارک ہو یہ جو احساس ہے تجھے پار یہ پہنچائے گا کامیابی تو تمہارے کان اس سے پائے گا سچ تو یہ ہے کہ جوانوں پہ جو اثر کلے اور جب عشق لاہی سے وہ سرشار رہیں اور سنت کے طریقے کو وہ اختیار کریں کامیابی مسلمانوں کی قدم چونے گی چرخ ہی گونے گی آج, کامیابی سے تجھے رب اب ہم کنار کرے بندگی ہو جو تیری اس پر تجھے پیار کرے جو پڑی, ہی, جو پڑی ہم پہ خزاں اسے باہر کرے سی میرے دعا آئیے اور راضی ہو خدا تجھ سے مدا آئیے ان شاء انشاءاللہ یہ بھی ہمارے کتاب کیسا